تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنی آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنی دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں